واشكروني ولا تكفرون يا أيها الذين آبا تستعينوا بالصبر والصلاة نو <سخص> میری <om> <سخص> <سخص> was there بل أحياء ولكن لا تشعرون صدق الله میرے خدا کو ہے میرا نبی عزیز جتنا میرے خدا کو ہے میرا نبی عزیز جتنا میرے خدا کو ہے میرا نبی رانبی جتنا میرے خدا کون میں کسی کو نہ نا کوئی عزیز خاک مدینہ پر مجھے اللہ بات دے مدینہ پے مجھے اللہ موت دے وہ مردہ دل ہے جس کو نہ ہو زندگی عدی وہ مردہ دل ہے جس کو نہ ہو زندگی کون زندگی کون کسی کو نوگا کوئی عزید. خاک مگینا پر مجھے ال دے آ کے مدینہ پائے مجھے اللہ مات دے وہ مردہ دل ہے جس کو نہ ہو زندگی عزیز دل ہے جس کو نہ ہو زندگی عزیز کیوں جائے ہم کہیں کے غنی تم نے کر دیا کیوں جائے ہم کہیں تو نے کر دیا اب تو یہ گھر پسند یہ کر یہ یے گلی عدی اب تو یہ گھر پسند یہ کر یہ یے گلی گو ہم نمک حرامکم میں گلاؤ ہیں گو ہم نمک حرامکم میں گناؤ ہیں پھر بھی رکھ مت تیری عزیز قربان چھ رکھتی ہے رحمت تیری عزیز کون میں کسی کو نہ نوگا کوئی عزیز منگتا کہ مدی کی تر منگتا کہ کی نئی تر پیراہ در پس گل تیرا ہی در پت ہے تری گلی کون میں کسی کو نوگا کوئی ادی کون دیتی کون دیتی میں اللہ کو بھی ہے جت <مترح> تیری علی اللہ کو بھی ہے کت کو دلی ہم کون ہیں کو ہے تیری گلی رام سید توراب بولا بازری دامد برکات تی ہیں in 4 ما ينسه ضهوره نستعينه نستقبل ونؤمن به ونتفكر عليه ونوذي بالله من شوريان فَصِيْنَا وَمِنَ السَّيِّئَاتِ يَأْتِي آمَدِنَا مَن يَحْفِظِ اللَّهُ فَلَا مُبَدِّلَ لَهُ وَمَن ونشهد أن لا إله إلا الله وأهده لا شريك لك ونشهد أن صيدنا ومولانا محمد أرسلوا بالحفظ بشيرا ونظيرا أما بعد فعرض بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فقد اغلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معردون والذين هم والذين هم لفروجهم حافظون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد واعذني بوجودي وذكري اللهم صل وبارك وصلي وسلم صلاه وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاه والسلام عليك يا رسول الله وعلى اليك واصحابك يا سيدي بال الله, الله قبر اب پال کی ہمر وسن اور دل کی گہرائیوں سے حضور احمد عالم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذاتی ادھر پر درود پاک پڑھ لینے کے بعد برادران اسلام دعا اللہ کریم سے کہ اللہ کریم ہم تمام مسلمانوں کے گناہوں کو معاف فرمائیں اور ہم تمام مسلمانوں کو دین مبین کا نور کامل عطا فرمائیں جیسا کہ آپ کے علم لمیں کہ آج کی یہ ہماری نشست دوسری نشست تھا گزشتہ رات جو نشست ہوئی اس میں میں نے یہی آیا کہ بھائی تلاوت کی تھی کہ جو آج کی نشست میں تلاوت کی ہے اور میں نے آپ سے کہا تھا کہ اس دور میں ضرورت جن عنوانات سے گفتگو کرنے کی ہے انہیں عنوانات کو ہم بیان میں اپنے رکھیں گے تاکہ ہماری اصلاح ہو سکے اور ہم لوگ بھی کامیاب و کامران ہو سکے گزشتہ نشر میں اس سورہ مقدسہ کی پہلی آئت قباف الحل مکمینون پر میں نے گفتگو کی گفتگو کی چن چیزا چیدا باتیں دہرا دیتا ہوں تاکہ جو نئے آنے والے حضرات ہیں تو وہ جب دوسری گفتگو سنیں تو گفتگو کا ایک تسلسل اور ایک رب برقرار رہے کہ جس سے سننے والوں کے اندر دل جذبی اور شوق اور زیادہ فائدہ ہوتا ہے گزشتہ رات میں نے آپ سے جب ادا فلاح المؤمنون پہ گفتگو کی تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ قرآن مجید و فرقان حمید نے سب سے پہلے ایمان کو ذکر کیا اس سورہ مقدسہ اور اس کے بعد اعمال صالحہ کو ذکر کیا ین فرمایا صدف الحلق المؤمنون بے شک مراد کو پہنچے کی ایمان والے الزین ہم کے صلاح کے جو اپنی نمازوں میں گڑ گڑاتے وزی نحم ال موردون اور جو کسی بے بےحدہ بات کی طرف التفاق نہیں کرتے وزین حم الزکا فائلون اور وہ کہ جو زکات دینے کا کام کرتے ہیں وبین فروجی ام ہاتول اور وہ کہ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں تو میں نے آپ کو بتایا تھا آمان صالحہ سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے ایمان کو ذکر کیا کہ بے شک مراد کو پہنچے ایمان والے کیوں اس لیے کہ ایمان اصل ہے. ایمان بنیاد ہے ایمان ہے تو سب کچھ ہے ایمان نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے ایمان ہوگا تو آمال صالحہ قائم رہیں گے اور آفرت میں کام آئیں گے اگر بندے کے دل میں ایمانی نہ ہو تو کوئی بھی نیکی چاہے بندہ لمبی چوڑی سڑک تعمیر کر دے گریبوں کے لیے شاندار اسپتال بنا کے کتنے ہی نیک کام کر لے کیونکہ اس کے پاس ایمان نہیں ہے اس لیے اس کی یہ جو اس نے کام کیے یہ کوئی بھی کام آخرت میں اس کے کام نہیں آئے گا پھر گفتگو کرتے ہوئے جب ہم آگے بڑھے تھے تو پھر میں نے آپ سے کہا تھا کہ ایمان کس کو کہتے ہیں تو یہ بیان کرتے ہوئے اس بات کی طرف ہم آئے تھے کہ ایمان نام ہے یقین کا ایمان نام ہے یقین کا کہ بندہ دل کی گہرائیوں سے اللہ تبارک تعالی کو ایک مانتا ہو ایک جانتا ہو اللہ تبارک و تعالی کی کتاب قرآن مجید و قرقان حمید کو وہ دل کی گہرائیوں سے اللہ تبارک تعالی کی کتاب مانتا ہو اس کے تیس فاروں پر اس کا یقین کامل ہو اس کی انبیاء و مرسلین کو وہ دل کی گہرائیوں سے مانتا ہو جتنے بھی ضروریات دین ہیں اس پر اس کا کامل ایمان ہو حضور کریم علیہ سلاۃ وسلام کو وہ اللہ تبارک و تعالی کا آخری نبی اور آخری رسول مانتا ہو تو میں نے آپ سے کہا تھا کہ ایمان نام ہے یقین کا اور پھر صوفیہ کرام کیا فرماتے ہیں اہل محبت اس کے متعلق کیا فرماتے ہیں وہ بات بھی میں نے آپ کی خدمت میں بیان کی تھی کہ اہل محبت کہتے ہیں کہ آسانی سے یوں سمجھ لو کہ ایمان نام ہے پیارے مصطفیٰ کریم علیہ سلاط وسلام کی محبت کا کہ حضور کی محبت اگر بندے کے دل میں ہے تو ایمان ہے اور حضور کی محبت اگر بندے کے دل میں نہیں ہے ماں اللہ وہ حضور کریم علیہ سلاط وسلام کو مانتا ہی نہیں ہے یا حضور کی شان میں وہ گستاخیاں کرتا ہے تو ایسے شخص کے پاس جو ہے وہ ایمان نہیں ہے تو ایمان نام ہوا حضور کریم علیہ السلام سلام کی محبت کا تو اس کے ذمن میں بے شمار باتیں میں نے کل کی نشست میں آپ کی جو گزار کی تھی اب آئیے ہم آج کی نشست میں اس سورہ مقدسہ کے دوسری آیت مقدسہ کی طرف بڑھتے ہیں اللہ و تعالی اپنے حبیب کے صدقے سے ہمارے معروضات کو قبول فرمائے کہ اب قرآن مجید و قرقان حمید نے کہا آمال صالحہ کو اب قرآن مجید و قرقان حمید گویا بیان فرما پہلے ایمان کو ذکر کیا اب آمال صالحہ بیان ہو رہے ہیں اور آمال صالحہ میں سب سے پہلے جو چیز بیان ہو رہی ہے وہ نماز ہے فرمایا گیا کہ النزین صلاحیم خاش اے لوگوں تم مسلمانوں کے بارے میں اگر جاننا چاہتے ہو کہ مسلمان کیسا ہوتا ہے مسلمان کی خوبیاں کیا ہوتی ہیں کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ دنیا کے لوگ مسلمان کی تاریخ جو مسلم دشمن قوتیں ہیں وہ کہتے ہیں کہ مسلمان ٹیررسٹ ہے مسلمان دہشت گرد ہے خون خرابا کرنا مسلمانوں کا کام ہے اور ان کا گرہنگ ہے ایسی بات نہیں ہے قرآن فرما ہے کہ جب مسلمان دامن رسول سے وابستہ ہو جاتے ہیں جب بندہ دامن رسول سے وابستہ ہو جاتا ہے اور جب غلامی رسول کا تاج وہ اپنے ماتھے پہ سجا لیتا ہے اور نسبت رسول کا پٹا جب وہ اپنے گلے میں ڈال دیتا ہے فرماتے ہیں کہ اب مسلمان کی شان کیا ہے فرمایا اللدینہ ہم کی صلاحی امخاشی یہ دامن رسول سے وابستہ ہونے کے بعد اللہ تبارک کو کی کہ جس وقت یہ عبادت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں فرمایا الدینہ ہوں کی صلاحی ام خاشی اون تو یہ اپنی نمازوں کے اندر خوشو کو اختیار کرتے ہیں حشیت کو اختیار کرتے ہیں اکابر اہل علم فرماتے ہیں کہ جب بندہ قومن کہ جو حضور کریم علیہ صلاح وسلام کے دامن سے سچے طریقے سے وابستہ ہو چکا جو بندہ وہ بند رہا ہے مو من اب جب نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو وہ نماز میں گڑ گڑاتا ہے اللہ اکبر فرمایا گیا الربی نم کی صلاحی جو اپنی نمازوں میں گڑ گڑاتے ہیں وہ ایمان والے اپنی نمازوں میں عید کو اختیار کرتے ہیں اس نیاز نیاس کرتے ہیں وہ ایمان والد اپنی نماز میں خوشبو کو اختیار کرتے ہیں اللہ قبار قبل تعالیٰ کا خو بند کے پورے وجود سے قاری ہوتا ہے اور جس وقت وہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اس کے تمام آزاد حاکم رہتے ہیں کیونکہ وہ تمام حاکموں کے حاکم اللہ تبارک کی بار گاہ مقدسہ میں کھڑا ہوا ہے اب اکاو اہل علم کے سوال کو اٹھاتے ہیں فرماتے ہیں کہ اس کا مانا کیا کہ ایمان والے نماز میں خوشو کو اختیار کرتے ہیں تو یہ خوشبو کا کیا مطلب ہے خوشو کس کو کہتے ہیں تو جواب دیتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ خوشو یہ ہے کہ مسلمان جب نماز کے لیے کھڑا ہو تو اپنی ساری توجہ نماز پہ مرکوز کرے اللہ تبارک و تعالی کے سوا ہر چیز سے بندہ اپنا منہ پھیر لے اور وہ اپنی زبان سے جو کچھ تلاوت کر رہا ہے اللہ تبارک وطالعہ کی بارگاہ میں جو ذکر کرتا ہے وہ بنتا اس تلاوت پر غور کرنے لگ جائے اس کے معنی اس کے متعلق اور اس کے مباہیم پر غور کرنے لگ جائے فرماتے ہیں کہ خوشو اس کو کہتے ہیں اکابر کو اکرام لکھتے ہیں فرماتے ہیں کہ جس وقت اے مسلمانوں تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو پھر مسلمانوں کا حال دوران نماز کیا ہونا چاہیے فرماتے ہیں کہ یاد رکھو جب نماز کے لیے کھڑے رہو تو تمہاری نگاہ جس جگہ پر تم نے سجدہ کرنا ہے سجدہ گاہ پر تمہاری نگاہ مرکوز رہنی چاہیے یعنی اس طرف تم دیکھو کہ جس طرف تم نے سجدہ کرنا فرماتے ہیں دوران نماز دائیں بائیں دیکھنا یا موڑ جانا یا گھوم جانا اس طرح کا بیل بھی مسلمان کو نہیں کرنا چاہیے فقہ کام فرماتے ہیں اسی طرح دوران نماز اپنے جسم کو آگے پیچھے حرکت دینا یہ بےد بھی مسلمان کو نہیں کرنا چاہیے فرماتے ہیں کہ اسی طرح جب بندہ قومی نماز کے لیے کھڑا ہو تو دوران نماز اپنی انگلیاں کو نہیں چٹکائے اس کے بعد فرماتے ہیں اسی طرح اپنے کپڑوں سے نہ کھے کپڑوں کو نہ چمٹے اسی طرح فرماتے ہیں کہ جب سجدے میں جائے اور سجدے کی جگہ پر اگر کنکریاں ہیں تو بار بار اپنے ہاتھوں سے کنکریوں کو صاف کرتا نہ رہے فرماتے ہیں گویا کہ یہ مانا ہے خوشو کے خشو کا ایک معنی تو یہ ہے کہ بندہ اپنی ساری توجہ جو ہے اللہ تبارک وطالع کی طرف رکھے اور دنیا سے منہ پھیر دے اور دوسرا معنی یہ ہے کہ جب نماز کے لیے بندہ کھڑا ہو تو وہ جب نماز کے لیے کھڑا ہوا ہے تو نگاہ اس کی سہیتا گاہ پر مرکوز رہنی چاہیے وہ دائیں بائیں حرکت نہیں کرے اپنے سجدے کی جگہ کو جو ہے وہ بار بار صاف نہ کرتا رہے چنا چاہے آگے آئے کی گفتگو کہ جو ہم نمازوں میں غلطیاں کرتے ہیں وہ غلطیاں کیا کیا ہیں میں اسے بھی بیان کرنے کی کوشش کروں گا لیکن یہاں پر حضرت سیدنا ابو رضی اللہ تعالیٰ فرماتے فرماتے حضور کریم الصلاۃ سلام نے ایک شخص کو دیکھا کہ جو دوران نماز اپنی داڑھی سے کھیل رہا تھا دوران نماز وہ اپنی تاڑی سے کھیل رہا تھا برا مت مانیے گا کہ بعض لوگوں کو اپنی گاڑی سے کھیلنے کی عادت ہوتی ہے اور یہ عادت ان کی چھوٹتی نہیں ہے جب وہ نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تب بھی وہ یہ عادت لوٹ آتی ہے اور ان پر تاریخ ہوتی ہے اور وہ دوران نماز بھی جو ہے اپنی گاڑی سے کھیلنے لگ جاتے ہیں حضرت سیدنا ہریرا فرماتے ہیں کہ حضور کریم علیہ السلام نے ایسے شخص کو دیکھا کہ جو نماز پڑھ رہا تھا لیکن اپنی گاڑی سے کھیل رہا تھا تو حضور کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اگر اس کے دل میں خوشو ہوتا تو اس کے ظاہری آزادی خوشبو کو اختیار کرتے اس کی ظاہری آزادی خوشو کرتے یعنی اظہار اس کرتے وہ یا کہ جو بندہ دوران نماز اپنی پکڑی سے کھیلتا رہے ٹوٹی سے کھیلتا رہے داڑھی سے کھیلتا رہے چادر سے کھیلتا رہے لباس سے کھیلتا رہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس بندے کے دل میں خوشو نہیں ہے اگر اس بندے کے دل میں خوشو ہوتا تو وہ اس طریقے کے افعال دوران نماز نہیں کرتا حضور کریم علیہ سلط و السلام ہمیں طریقہ تعلیم کرتے ہوئے شاد فرماتے ہیں بویا فرماتے ہیں میرے گلاموں جب نماز پڑھو تو تم نے نماز کس طرح سے پڑھنی چاہیے فرماتے ہیں فلی کا انراہ ہو کہ نماز کیوں پڑھو کہ جیسے کہ گویا تم خدا کو دیکھ رہے ہو فرماتے ہیں فن نم کتم تراہو فن نہ اگر تم خدا کو نہیں دیکھ سکتے تو پھر یقین کر لو کہ اللہ اختبار کا بطالہ تمہیں دیکھ رہا ہے پھر یقین رکھو کہ اللہ تبارک و وطالعہ تمہیں دیکھ رہا ہے اللہ اکبر کتنی شاندار بات میرے عطائی کریم علیہ سلاۃ و ارشاد فرماتے ہیں فرماتے ہیں نماز پڑھو تو نماز یوں پڑھ کے جائسے کہ تو اللہ تبارک و وطالعہ کو دیکھ رہا ہے اور اگر تم نہیں دیکھ سکتے تو یقین کر کے نماز پڑھو کہ اللہ تبارک و وطالعہ تمہیں دیکھ رہا ہے یاد رکھیے گا محترم حضرات اللہ کبار کا وطالعہ ہمارے ہر بیل سے واقف اللہ قبار کا بطادہ ہمارے ہر عمل سے واقف اس بات کو ہر وقت اپنے دل و دماغ میں بندے مومن کو رکھنا چاہیے کہ اللہ اخبار کا بتادا ہمیں دیکھ رہا جب یہ بات ہر وقت ہمارے دل و دماغ میں رہے گی تو کبھی بھی نمازیں نہیں چھوٹیں گی روزے نہیں چھوٹیں گے معافیت کے کام نہیں ہوں گے گناہ کے کام نہیں ہوں گے میں آپ سے پوچھتا ہوں مجھے بتائیے کہ ماہ رمضان المبارکہ میں یہ نمازی اتنے کیسے بڑھ جاتے ہیں جب ماہ رمضان المبارکہ میں ہم روزے رکھتے ہیں تو دیکھیے مجھے بتائیے کیا ہم گھر میں چھپ کے پانی نہیں پی سکتے پی سکتے ہیں کیا ہم گھر میں بیٹھ کر کے چھپ کر کے کھانا نہیں کھا سکتے کھا سکتے ہیں لیکن یہ حقیقت ہمارے دل و دماغ میں ہوتی ہے کہ اللہ و تعالی ہمیں دیکھ رہا ہے یہی وجہ ہے کہ گیارہ مہینے ہم اتنی نیکیاں نہیں کرتے کہ جتنی نیکیاں ہم ماہر رمضان المبارکہ میں کرتے ہیں کہ ہماری مسجدیں نمازیوں سے بھر جاتی ہیں اور بندہ سوچنے پہ مجبور ہو جاتا ہے کہ پہلے دن اگر آپ فجر کی نماز میں کسی مسجد میں آ جائیں ماہ رمضان المبارکہ میں تو ایسا لگتا ہے کہ امام صاحب کو بھی مسننے پہ جگہ نہیں ملے گی میں حیران ہو جاتا ہوں یہ ماہ رمضان المبارکہ میں نمازی کہاں سے آ گئے کیا ہندوستان نے بول دی کہ ہندوستان کے مسلمان پاکستان میں آ گئے اور مسجد ہماری شروع ہو گئی کیا بنگلہ دیش سے مسلمان آتے ہیں یا انڈونیشیا اور ملائیشیا یہ، یہ ماہر رمضان میں مساجد میں کیا باہر ممالک سے آتے ہیں ایسی بات نہیں ہے نکل کے آتے ہیں کیونکہ یہ بات ان کے دل و دماغ میں ہے کہ ہم نے روزہ رکھا ہوا ہے اور اللہ قبار ہمیں دیکھ رہا ہے اچھا جناب اب ان نمازیوں سے اگر آپ کو آخری ملاقات کرنی ہو تو شب قدر آخری ملاقات اگر آپ اور زیادہ دلچسپی لیں کسی سے ملاقات کرنے میں تو پھر عید کی نماز میں ملاقات ہوتی ہے وہ بھی شاید آپ کا نصیب ہو کہ آپ کی ملاقات اس بندے سے ہو جائے ورنہ خریدنی اس نے اسے جو ہے ایک بنیان ہے اور پوری رات صدر میں گھومتا رہتا ہے ساری گروڈ پہ گھومتا رہتا ہے اور صبح شاہ پھر فجر کی نماز بھی چلی جاتی ہے اور بعض مرتبہ آپ دیکھیں گے لوگ اخبارات لے کے گھومتے ہیں بتائیے عید کی نماز کتنے بجے ہے کہاں پر ہے تو بعض مرتبہ عید کی نماز بھی جو ہے وہ لوگوں کی چلی جاتی ہے تو آپ کی ملاقات اگر آپ کو ان نمازیوں سے کرنی ہے تو وہ شب قدر ہے کہ جس میں آپ ملاقات کر سکتے ہیں پھر ماہ رمضان المبارک جیسے ہی ختم ہوتا ہے یا شب قدر جیسے ہی ختم ہوتی ہے یہ سارے نمازی مساجد سے جو ہے وہ غائب ہو جاتے ہیں دوستو میں کہنا یہ چاہتا ہوں آپ کی اصلاح کے لیے اور اپنی اصلاح کے لیے کہ جب یہ بات ماہر رمضان المبارکہ میں ہمارے دل و دماغ میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دیکھ رہا ہے مجھے بتائیے کیا ماسندہ سما ماسندہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صرف ماہر رمضان المبارکہ ہی میں دیکھتا ہے باقی گیارہ مہینے اللہ و تعالی ہمیں نہیں دیکھتا یا باقی گیارہ مہینے جو ہے امان لکھے نہیں جاتے یقیناً لکھے جاتے ہیں تو یہ حقیقت اگر ہر وقت ہمارے دل میں رہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دیکھ رہا ہے خدا کی قسم نہ تو ہماری گاڑیاں چہرے پر سے زائد ہوں گی نہ ہی ٹوپیاں اور امامے ہمارے سروں سے زائد ہوں گے یقینا ہماری مسجدیں نمازیوں سے جو ہے وہ بھری ہوئی ہوں گی لیکن قوم کا کیا کیا جائے کہ قوم جو ہے بھول جاتی ہے اور پھر مساجد سے دور ہو جاتی ہے یاد رکھیے گا کہ اللہ کبار کا وطالہ ہمیں ہر وقت دیکھ رہا کہتے ہیں کہ ایک پیر سات سے اپنے مریدوں میں ایک مرید سے بڑی محبت کرتے بڑا پیار کرتے تھے اب دیگر جو مرید تھے ان کے اندر یہ حسد جنم لے رہا تھا بگز و انعق جنم لے رہا تھا کہ آخر کیا وجہ ہے صاحب کہ پیر صاحب جو ہے فلاں مرید سے بڑی محبت کرتے ہیں بڑا عشق کرتے ہیں بڑا پیار کرتے ہیں تو ایک موقع پر مریدوں سے رہا نہیں گیا کہنے لگے پیر صاحب آپ ہمارے ساتھ بڑی نا انصافی ہم آپ کی اتنی خدمت کرتے ہیں لیکن آپ ہم سے اتنی محبت اور اتنا پیار نہیں کرتے کہ جتنی محبت اور پیار آپ پلانے مریض سے کرتے ہیں فرمایا بے شک میں اپنے اس مریض سے بہت زیادہ محبت کرتا بہت زیادہ پیار کرتا عرض کی حضور اس کی وجہ کیا ہے فرمایا اس لیے کہ وہ تم سب میں سب سے زیادہ افل مند ہے سب سے زیادہ دانہ کا حضور جیسے دو ہاتھ اس کے ویسے ہمارے جیسے دو دوپہر اس کے ویسے ہی ہمارے تو ہم بھی تو اصل مند ہیں آپ کوئی امتحان لے لیں تو پتا چل جائے گا فرمایا ٹھیک ہے اپنے قادم سے فرمایا مرغیاں لے کے آؤ جو دس پندرہ مرید جو حاصل جو اعتراض کر رہے تھے اس مرید کے بارے میں فرمایا لو یہ تم مرغیاں لو اور یہ چھری لو مرغی کو ایسی جگہ پر سوا کر کے آؤ کہ جہاں پہ کوئی نہ دیکھ رہا پھر اپنے اس مرید کو بلایا جس سے محبت کرتے فرمایا یہ لو مرغی اور یہ لو چھری ایسی جگہ پر زبا کر کے آؤ جہاں پہ کوئی نہ دیکھ رہا ہو اب سارے مریض بکھر جاتے ہیں کوئی بند کمرے میں جا کے مرغی کو زبا کر دیتا ہے کوئی جناب پلنگ کے نیچے بیٹھ کر کے مرغی کو ذبح کر دیتا ہے کوئی جنگل میں لے جا کے مرغی کو ذبح کر دیتا ہے اب سارے مرید آئے لیکن اس نے اتفاق کہیے کہ وہ مرید اس کو تاخیر ہو گئی وہ نہیں آیا اب پیر صاحب نے فرمایا میں نے جو تمہیں حکم دیا تھا وہ حکم تم نے پورا کیا جی ہاں حضور ہم نے پورا کر دیا کہاں ذبح کر کے آئے ایک کہنے لگا حضور کمرے میں ذبح کر کے آیا مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا تھا دوسرا کہنے لگا حضور جنگل میں ذبح کیا باغ کیا جنگل میں کیا مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا تھا دوسرا کہنے لگا پلنگ کے نیچے بیٹھ گیا وہاں جا کر کے میں نے مرغی سے بات کر دی کوئی نہیں دیکھ رہا تھا فرمایا دیکھو اب عقل کا امتحان ہے اللہ اکبر فرمایا میرے فنان مریض کو بلا کر کے لاؤ سنا جب لایا گیا تو پیر صاحب کیا دیکھتے ہیں اعتراضات کرنے والے لوگ کیا دیکھتے ہیں کہ مرغی اس کے ہاتھ میں زندہ ہے اور تھری اس کے ہاتھ میں موجود ہے کہنے لگے دیکھا پیر صاحب آپ نے حکم دیا تھا اور اس نے حکم نہیں مانا پر ماتے اس سے پوچھ لیتے ہیں فرمایا میرے مرغی جب میں نے تمہیں حکم دیا کہ اس مرغی کو ایسی جگہ پر سبا کر کے لاؤ کہ جہاں کوئی نہ دیکھ رہا ہو تم نے سبا کیوں نہیں کی اس نے تو کمرے میں ذبا کر دی اس نے تو باغ میں ذبا کر دی اس نے تو کھیتوں میں ذبا کر دی اس نے تو جنگل میں ذبا کر دی تم نے سبا کیوں نہیں کی کہنے لگا بات یہ ہے پیر صاحب ارش کہنے لگا حضور بات صرف اتنی ہے میں جہاں بھی گیا میرا اللہ مجھے دیکھ رہا تھا میرا رب مجھے دیکھ رہا تھا تو یاد رکھو مسلمانوں اس حقیقت کو اپنے دل و دماغ میں ہر وقت رکھو کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دیکھ رہا ہے یقیناً پھر ہم سے برائیاں نہیں ہوں گی ہم سے معافیتیں نہیں ہوں گی اور ہم زیادہ سے زیادہ نیکی کا جذبہ جو ہے اور نیکی کی طرف ہم زیادہ سے زیادہ راہی اور راغی نظر آئیں گے اللہ اکبر کو حضور فرماتے ہیں کہ نماز یوں پڑھو کہ جیسے کہ تم اللہ تبارک وطالعہ کو دیکھ رہے ہو اور اگر تم نہیں دیکھ سکتے تو یقین کر کے نماز پڑھو کہ اللہ تبارک وطالعہ تمہیں دیکھ رہا ہے اس کے بعد حضور کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ نمازی جب نماز میں کھڑا ہوتا بڑی پیاری بات فرماتے ہیں نمازی جب نماز میں کھڑا ہوتا ہے تو گویا کہ وہ اللہ تبارک وطالعہ کی بار میں کھڑا ہوتا اور پھر دوران نماز جب نماز ادھر ادھر دیکھتا ہے تو اللہ تبار کا وطالعہ اس بندے سے فرماتا ہے کیا مجھ سے بہتر کوئی اور ہے کہ جس طرف تو دیکھ رہا ہے اے میرے بندے کیا مجھ سے بہتر کوئی اور ہے کہ جس طرف تو دیکھ رہا ہے اے ابن آدم تو میری طرف دیکھ مجھ سے بہتر کوئی بھی نہیں ہے اے ابن آدم تو میری طرف دیکھ مجھ سے بہتر کوئی بھی نہیں ہے میں یہاں پر بھی تھوڑی سی گفتگو کروں تاکہ بار دلوں دماغ میں بیٹھے دیکھیے جب ہم دنیاوی کسی عہدے دار کے پاس جاتے ہیں مثال کے طور پر تھانے ٹی پی او کے پاس جاتے ہیں یا جناب سٹی ناظم کے پاس جاتے ہیں یا کسی بھی بڑے آفیسر کے پاس جاتے ہیں آپ بتائیے کتنی ادب کے ساتھ ہم اس کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں کتنی توازوں کے ساتھ اس کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ صاحب یہ جو عہدے دار ہے یہ ہم سے ناراض ہو جائے جو کام ہم کرانے کے لیے آئے اس کام کو ریجیکٹ کر دے اور وہ سارے کاغذات جو ہے ہمارے منہ پہ مار دے تو ہم دنیا بھی حاکم کے سامنے کتنی آزی اور ان کی ساری کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں تو علماء فرماتے افسوس کی بات یہ ہے کہ جو سارے حاکموں کا حاکم ہے جو تمام مخلوق کا خالق ہے جب ہم اللہ قبارک وطالع کی بارگاہ میں کھڑے ہوتے ہیں تو ہم ایسی حرکتیں کرتے ہیں کہ اللہ قبارک وطالع کی بارگاہ میں بارگاہ کی جو ہے وہ عظمت برقرار نہیں رہتی فرماتے ہیں یہ بڑی غفلت کی بات ہے مسلمانوں کو اس غفلت سے جو ہے وہ نکلنا چاہیے اللہ قبارک وطالعہ کی بارگاہ بڑی عظیم بارگاہ ہے مسلمانوں کو اس بارگاہ میں بڑی جو ہے ان کے ساری کے ساتھ اس بار میں کھڑے ہونا چاہیے اللہ اکبر اب دیکھیے علماء کرام اس کی نشاندہی کرتے کہ جو ہم نمازوں میں غلطیاں کرتے ہیں نماز کی بات تو میں کہتا ہوں کہ یہ بعض کی بات ہے اگر میں تہارت سے آگ کو لے کے چلوں تو تہارت کے اندر غلطیاں بھی غلطیاں ہیں اللہ اکبر بعض لوگ تو ایسے ہیں صاحب کہ انہیں چالیس سال کے بعد معلوم ہوا بعض کہ پینتالیس سال کے بعد معلوم ہوا کہ غسل جب بندے پر فرض ہوتا ہے تو ناک میں پانی ڈالنا چاہیے ان کو جب مسئلہ بتایا گیا کہتے چالیس سال کے بعد ہم کو پتا چلا یعنی وہ جب سے بادل ہوئے جب غسل کرتے رہے تو وہ ایسے ہی غسل کرتے رہے تو دیکھیے تہارت کے معاملے میں میں بھی بے شمار لوگ ہیں کہ جو تہارت کے مسائل سے بالکل دوری اختیار کیے ہوئے ہیں اچھا جناب اگر لوگوں سے پوچھا جائے ڈالر کے کیا ریٹ ہیں لوگ فوراً بتا دیتے ہیں پاؤنڈ کتنے کا چل رہا ہے فوراً بتا دیتے ہیں فلاں موبائل کی قیمت کتنی ہے فلاں موبائل کے پیسے کتنے ہیں فوراً بتا دیتے ہیں آپ پوچھیں وضو کے فرائض کتنے ہیں آہ آہ مولانا صاحب ہمیں نہیں آتا غسل کے فرائض کتنے ہیں ہمیں نہیں آتے غسل کس طریقے سے کرنا چاہیے نہیں آتا کسی علاقے کے اندر بندی کا انتقال ہو جائے اب سب کے ہاتھ پاؤں پھول جاتے ہیں کہ میت کو کیسے غسل دیا جاتا ہے جاؤ مولوی صاحب کو لے کے آؤ تو جب سر پہ مصیبت پڑتی ہے تب قوم کو مولوی صاحب یاد آتے ہیں ورنہ تو قوم کہتی ہے صاحب ان کا تو ان سے تو کوئی واسطہ اور تعلق ہی جو ہے وہ نہیں رکھنا چاہیے وہ یاد رکھیے اگر ہم تہارت کی طرف سے چلے تو بے شمار غلطیاں عموماً آپ بھی مشاہدہ کیا ہوگا اور میرا تو روز کا مشاہدہ ہے لوگ جب وضو کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں آپ دیکھیے وضو کھانے میں جب ہاتھ دھونے کی باری آتی ہے میں پانی لے کے یوں یوں کرنے لگ جاتے ہیں یہ کون سا طریقہ تم نے کتاب میں پڑھ دیا یہ تو کسی بھی کتاب میں طریقہ موجود نہیں ہے بعض لوگ آپ کو ایسے ملیں گے جب مساق کرنے کی باری آتی ہے اور اس ہاتھ سے پانی لے کے جب اس ہاتھ پہ ڈالتے ہیں اس کو چومنے لگ جاتے ہیں اوہو کھوڑی گارڈن کے وزو کا وضو خانہ اس کے لگتا ہے ڈائریکٹ جو ہے لائن زمزم شریف سے ملی ہوئی ہے مک شریف سے ملی ہوئی ہے بڑا ہی مقدس پانی ہے صاحب پہلے اس کو چومنا چاہیے اب اکبر تو بے شمار غلطیاں میں لوگوں کی دیکھتا ہوں لوگ چپڑ چپڑ پانی مارنے لگ جاتے ہیں داڑھی رکھی ہے تو داڑھی کے اندر پانی ڈالنا چاہیے لوگ عموماً داڑی کے اندر جو ہے وہ پانی نہیں ڈالتے ایسے آمال کرنے لگ جاتے ہیں کہ جب مسجد میں آتے ہیں نماز کے لیے چلو وضو تو جیسے تیسے انہوں نے کر دیا جب نماز کے لیے وز جب نماز کے لیے مسجد میں داخل ہوتے ہیں آپ دیکھیے گرے کے بٹن کھلے ہوئے آسین چڑی ہوئی اگر آپ بنس روڈ کی طرف چلے جائیں ایک ایسی مسجد ہے اگر آپ نماز پڑھنے کھڑے ہو جائیں ایسا لگے گا ابھی فٹ بال کا میچ شروع ہونے والا ہے بالکل پائیں کے جو ہے وہ اوپر تک چڑے ہوئے کہ بس ابھی فٹ بال یا مرغی پکڑنے کا مقابلہ ہونے والا ہے بڑی عجیب و غریب حرکتیں لوگ کرنے لگ جاتے ہیں اور پھر ساری عبادت اور کرنے کے بعد ہم یہ سمجھتے ہیں بہت اچھا کام کیا اپنے اللہ کو راضی کر کے آئے اپنے اللہ کو راضی کیا صاحب سے آئے ہیں نماز پڑھ کے آئے ہیں اللہ تبارک کو راضی کر کے آئے ہیں، حقیقت یہ ہے کہ ہم نے, نے کی دوران نماز دیکھیے بعض لوگ میں نے آپ سے کہا گرے مان کے بٹن کھلے ہوئے آسانی میں چڑھی ہوئی اور سنت نماز سے تھوڑی دیر پہلے ہی یاد آتی ہے کہ ساتھ جو پانچے ہیں وہ تکنے سے اوپر ہونے چاہیے اب طریقہ کیا نکالا اوپر سے کلوار کو فولڈ کر دیا یہ سنت ہے اللہ یہ کہاں سے سنت ہو گئی بعض لوگ پینٹ کو جو ہے وہ نیچے سے فولڈ کرنے لگ جاتے یہ ساتھ کیا ہے یہ سنت ہے حضور کے دور میں پینٹ کا وجود کہاں تھا کہ تم نے پانچے چڑھا کے کہہ دیا کہ صاحب یہ سنت ہے اللہ اکبر بعض لوگوں کو آپ دیکھیے جب مسجد میں آتے ہیں ایسا لگتا ہے راہ کا ایجنٹ ہے یا کے جی بی کا ایجنٹ ہے یا ایسا لگتا ہے کہ کوئی نیچے کوئی مقابلہ ہونے والا ہے اور بعد میں اس کو انعام دیا دوران نماز وہ پنکھوں کو گھور کے دیکھنے لگ جاتا ہے سب پورسج میں پنکھے کتنے لگے ہوئے ہیں سوئچ کے بٹن کتنے لگے ہوئے ہیں کتنی ہیں کہ جب بعد میں نیچے اترے گا تو اسے انعام میں واٹر کولر دیا جائے گا کوئی بہت بڑی چیز انعام میں دی جائے گی اللہ اکبر ایسی حرکات اور سکنات کر کے ہم مسجد سے نکلتے ہیں اور دل میں خیال کرتے ہیں کہ ہم نے اپنے اللہ کو راضی کر اللہ تعالی ہم سے جو ہے وہ راضی ہو گیا مولانا روم ایک جگہ پر اس بات کو بڑے حسین پیرائے میں ہیں اور واقعی فرماتے ہیں کہ ایک شخص بیمار ہو گیا گویا میں اس کو یوں کہوں کہ اس کے بڑے تعلقات اور بڑا ہی اچھا آدمی بھی بیمار ہو گیا مولانا روم فرماتے ہیں کہ اس کا جو پڑوسی تھا وہ بہرا تھا اب اس کا پڑوسی روز آنا دیکھتا دن میں دیکھ رہا ہے کئی لوگ آ رہے ہیں عیادت کر کے جا رہے ہیں دوسرا دن ہوا کئی لوگ آئے اور عیادت کر کے چلے گئے اب دل میں سوچنے لگا کہ مجھے بھی عیادت کرنے جانا چاہیے بیمار کرسی کرنے جانا چاہیے یہ بہت بڑی نیکی ہے لیکن کہنے لگا اپنے دل میں سوچنے لگا اپنے آپ سے کہنے لگا کہ میں پوچھوں گا کیا وہ جواب کیا دے رہا وہ جو, جو جواب دے گا تو میری تو سمجھ میں نہیں آئے گا کیا کیا جائے مولانا روم فرماتے ہیں اس نے اپنے دماغ میں دل میں چند سوالات بنا دیے یہ سوالات پوچھوں گا چند جوابات بھی دل اور دماغ میں ہی ترتیب دے دیے کہ وہ اس کا جواب یوں دے گا پہلا اس نے یہ سوال اپنے دماغ میں بنایا کہ میں مریض سے پوچھوں گا صاحب یہ بتائیے آپ کی طبیعت کیسی ہے جب ہر مریض سے یہ پوچھا جاتا ہے کہ تمہاری طبیعت کیسی ہے تو مریض کہتا ہے بالکل ٹھیک خیریت سے تو میں کہوں گا الحمدللہ اللہ تبارک کا وطالعہ کا شکر ادا کرنا چاہیے یہ اللہ کا شکر ہے میں دوسرا سوال پوچھوں گا کس طبیب سے علاج کرا رہے ہو کس ڈاکٹر سے علاج کرا رہے ہو کس حکیم سے علاج کرا رہے ہو کیونکہ بڑا آدمی ہے کسی بڑے ڈاکٹر کا نام لے گا کہ صاف پلاں سے علاج کرا رہا ہوں تو میں اس کو جواب دوں گا بڑا شاندار طبیب ہے اس سے علاج جاری رکھو پھر میں پوچھوں گا تھا یہ بتاؤ دوائی کیا کھاتے ہو اب بڑے ڈاکٹر سے علاج کرا رہا ہے بڑے طبیب سے تو کسی اچھی دوائی اس نے تحفیل کی ہوگی بہت بڑی دوائی لکھی ہوگی اور بہت اچھی دوائی کھا رہا ہوگا تو میں جواب میں کہوں گا کہ بہت اچھی دوائی ہے اس کا علاج جاری رکھو اب آئیے جو غلطی ہم کر رہے ہیں مولانا روم اس کو کس حسین انداز میں بیان کرتے مولانا روم فرماتے ہیں اپنی ذہن میں سوالات ترکیب دینے کے بعد اس کے جوابات ترتیب دینے کے بعد اب یہ پہنچ گیا مریض کی عیادت کرنے کے لیے کہنے لگا سیٹ صاحب کیسی طبیعت ہے اس نے کہا مر رہا اس نے کہا اللہ کا شکر ہے اب وہ کہنے لگا یہ تمبت میرا پڑوسی ہے یا دشمن ہے کہ میں تو کہہ رہا ہوں مر رہا ہوں اور یہ کہتا ہے اللہ سبارک وطالعہ کا شکر ہے اس نے کہا اچھا یہ بتا یہ دیکھ بھال آپ علاج کس نے کرا رہا ہے اس نے غصے میں کہا ملک ماں سے علاج کرا رہا ہوں کا بہت اچھا طبیب ہے علاج جاری رکھے ان شاء اللہ تعالیٰ شفا ہوگی وہ کہنے لگا یہ تو واقعی جو ہے میرا دشمن نکلا اچھا اب کہنے لگا بتائیے آپ دوا کیا کھا رہے ہیں وہ کہنے لگا زہر کھا رہا ہوں کہنے لگا بہت اچھی دوا ہے کھاتے رہیے ان شاء اللہ تعالیٰ ٹھیک ہو جائیں گے اب دروازے سے باہر نکل آیا اور پھولے نہیں سمارا وہ ہو جو سوالات میں نے ذہن میں ترتیب دیے جو جوابات ذہن میں ترتیب دیے وہ تو بڑے شاندار نکلے مجھے بتائیے یہ مریض کو خوش کر کے آیا یا ناراض کر کے آیا ناراض کر کے آیا ہم جاتے ہیں صاحب نماز پڑھنے کے لیے کہ اللہ تبار کا وطالعہ کو ہم کچھ کریں لیکن کیا حرکات ہم نہیں کرتے کیا فکنات ہم نہیں کرتے ایسے آئیں حرکات کر کے آتے ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے اپنے رب کو راضی کر لیا ہے لیکن حقیقت میں اللہ تبار کا وطالع کو ہم نے ناراض کر دیا ہے تو ضرورت اس بات کی ہے آج کے دور میں کہ ہم ان مسائل سے آگاہ ان مسائل کو جانیں اور ایک مسلمان کے لیے ضروری یہ ہے کہ جو ضروریات دین ہیں ان کو وہ جانے کہ غسل کس طریقے سے ہوتا وضو کس طریقے سے ہوتا نماز کس طریقے سے پڑھی جاتی ہے روزہ جو ہے روزہ جب رکھا جائے تو کس طریقے سے نیت ہوتی ہے اور کس طریقے سے روزہ رکھنا ہے حج کے مسائل کیا کیا ہیں بندہ یہ ساری باتیں جاننے کی کوشش کرے کیونکہ وہ مسلمان ہے حضور کریم علیہ سلاق وسلام کے دامن سے جو ہے وہ سچے طریقے سے وابستہ ہو چکا ہے اچھا جناب ایک بات تو یہ دوسری بات بعض لوگ اگر آپ سندھ کی طرف چلے جائیں باس پیر لوگوں کی بات بتاتا مریدین پوچھتے ہیں حضرت سب لوگ تو نماز پڑھ رہے ہیں کوئی نیا آدمی پوچھے حضور سارے لوگ تو نماز پڑھ رہے ہیں آپ نماز کیوں نہیں پڑھتے کہتے ہیں ہم تو دل ہی میں نماز پڑھ لیا کرتے ہیں ہم تو دل کی نماز پڑھتے ہیں اچھا آئیے جناب توڑ ہم ان کا بھی سروے کریں مجھے بتائیے تو صحیح کوئی شخص صرف کرتا پہنا ہو یا شرٹ پہنا ہو شلوار وہ نہیں پہنے باہر بازار میں آ جائے اور آپ اس سے کہیں کہ کمبت انہیں شلوار کیوں نہیں پہنی پاجامہ کیوں نہیں پہنا وہ سامنے سے آپ کو جواب سے جناب ہم تو دلّی میں شلوار پہنتے ہیں ہم تو دلّی میں پاجامہ پہن لیتے ہیں تو مجھے بتائیے ایسے بندے کی آپ ٹھیک ٹھاک پٹائی لگائیں گے یا نہیں کہ کم یہ دل کا پائجامہ اپنے گھر میں رکھ ہمیں تو لٹھکے کا پائجامہ چاہیے لٹھے کی شلوار چاہیے کہ جو عموماً پہنی جاتی ہے تو ایسے پیر لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ ہم تو دل ہی میں نماز پڑھ دیتے ہیں اب اگر میدان شرمی اللہ کبار و تعالی ایسے پیروں سے پوچھے بتاؤ تم نماز تو نہیں پڑھتے تھے وہ سامنے سے جواب دے اے اللہ قبار وہ اللہ کی بارگاہ میں جواب دے اے اللہ قبار کا بتا کو دل ہی میں نماز پڑھ لیا کرتا تھا تو ہو سکتا ہے اللہ فرمائے کہ یہ دل کی نماز اپنے پاس رکھ مجھے وہ نماز دکھا جو میرا محبوب پڑھا کرتا تھا مجھے وہ نماز کے بارے میں بتا کہ جو میرا محبوب پڑھا کرتا تھا تو اکبر یاد رکھیے گا کہ یہ دین کے مسائل کا جاننا جو ہے وہ بہت ہی ضروری بات ہے اچھا صاحب اب یہ بات پیدا ہوگی کہ شاہ صاحب ٹھیک ہے ہماری نماز ہماری نمازوں میں خرابیاں ٹھیک ہے ہم صحیح طریقے سے نماز نہیں پڑھتے ٹھیک ہے ہماری نماز میں خوشبو نہیں ہے تو کیا اب نماز پڑھنا ہم چھوڑ دیں کہ نماز میں خوشبو نہیں ہے تو اب نماز پڑھنا چھوڑ دی جائے علماء فرماتے ہیں یہ بات نہیں ہے یہ دھوکہ شیطان ہے اور شیطان عموماً اسی طریقے سے دھوکہ دیتا ہے پہلے تو آپ دیکھیے دنیا کی معاملہ کتنے آپ پورا دن کرکٹ کھیل لیں شیطان کا کوئی وسوسہ نہیں آئے گا پورا دن ڈبو کھیلیں کیرم کھیلیں کوئی وسوسہ نہیں پورے دن فلم دیکھیں کوئی وسوسہ نہیں جیسے ہی نماز کا ارادہ کریں یہ کم وقت وسپ ڈالنے شروع کر دیتا ہے۔ ابھی آپ آب وزو کر رہے ہیں وسوسے شروع غسل کر رہے ہیں وسوسے شروع نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں وسوسے شروع تو بعض لوگ جو ہے وہ نماز اس معاملے کو دیکھ کر کے چھوڑ دیتے ہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے ایک شخص مجھ سے اسی معاملے میں گفتگو کرنے لگا کہنے لگا شاہ سات اس طریقے کا وسپسا آتا ہے اس طریقے کا وسپسا آتا ہے کہ ایک دن وہ غائب ہو گیا اور کافی دن غائب رہا میں نے اس سے کہا کہ آپ دکھائی نہیں دیتے مسجد میں تو اس نے یہ بات اس کے جواب میں کہی کہ مجھے شیطان بس پسے ڈالتا ہے اس لیے میں نے نماز چھوڑ دی میں نے کہا اچھا یہ بتاؤ جب کھانا کھانے بیٹھتے ہو اور مچھیاں آ بھن بنا رہی مکھیوں کی وجہ سے کیا کھانا کھانا چھوڑ دیتے ہو کہنے لگا نہیں مولوی صاحب مکھیوں کو بگاتا رہتا ہوں کھانا کھاتا رہتا ہوں میں نے کہا کبا مکھیوں کی وجہ سے تم نے کھانا نہیں چھوڑا اور شیطان کے وسوسے کی وجہ سے تم نے نماز چھوڑ دی اللہ و وطالعہ کی عبادت چھوڑ دی اس بات کو ذہن میں رکھو کہ چور وہیں پر آتا ہے جہاں پر مال ہوتا خالی پلاٹ میں چور نہیں آتا چور وہیں پر آتا ہے جہاں پر مال ہوتا ہے تو جس بندے کے دل میں ایمان ہوتا ہے شیطان وہیں پر آ کر کے وسپ سے ڈالتا ہے ہمارے ایک بزرگ سے ایک شخص نے کہا کہ حضور میں جب مسلمان تھا بعد میں وہ تازیانی ہو گیا تھا کہنے لگا حضور جب میں مسلمان تھا جب نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوتا بڑے وسوسے آتے بڑے برے برے خیالات آتے بڑے گندے گندے خیالات آتے لیکن اب میں تازی نہیں ہو چکا ہوں تو اب جب میں نماز پڑھتا ہوں تو کوئی برا خیال اور وسوسہ نہیں آتا وہ بزرگ فرمانے لگے بات یہ ہے کہ پہلے تیرے پاس ایمان کی دولت تھی جسے لوٹنے کے لیے شیطان تیرے پاس آتا تھا اب ایمان کی دولت ہے ہی نہیں تو شیطان آ کے کیا کرے گا اللہ و اکبر اس شیطان کا یہ وسوسے ڈالنا یہ بتا رہا ہے کہ ہمارے دل میں ایمان موجود ہے یہ بتا رہا کہ ہمارے دل میں جو ہے ایمان موجود ہے تو یاد رکھیے گا اس بات کی طرف آتا ہوں کہ پھر کیا نماز پڑھنا چھوڑ دے جب اشو ہماری نماز میں نہیں ہے جب اضو ہماری نماز میں نہیں ہے تو شاہ صاحب کیا نماز پڑھنا چھوڑ دیں میں نے آپ سے کہا کہ ایسا کرنا یہ شیطانی دھوکا اور شیطانی وسطا ہے مجھے پتا یہ تو صحیح کہ جناب ہم جو یہ نمازیں پڑھ لیں علماء فرماتے ہیں کہ بے شک ان نمازوں کے اندر خوشو نہیں ہے خصو نہیں ہے لیکن ان نمازوں سے ہمارے فرائض کو ادا ہو رہے ہیں ذہن میں رکھیے گا مزہ آئے یا نہیں آئے عبادت میں لیکن عبادت کرنا یہ ہماری ذمہ داری کہ ہم اللہ تبارک و تعالی کی جو ہے وہ عبادت کریں فرماتے ہیں کہ یہ ہماری نمازیں ٹوٹی پھوٹی جیتی بھی ہیں لیکن ان نمازوں سے ہمارے فرائض جو ہے وہ ضرور ادا ہو رہے ہیں فرماتے اس کو یوں سمجھو کہ کوئی شخص کتابت سیکھنے کے لیے جائے تحریر سیکھنے کے لیے جائے آپ نے دیکھا ہوگا خشکتی جو ہے وہ سکھائی جاتی ہے تحریر سکھائی جاتی ہے اب بنتا تحریر سیکھنا جب شروع کرتا ہے تو عموماً ٹوٹے ہوئے حروف لکھتا ہے کسی بھی ماہر سے کہ جو تحریر کے اندر ماہر ہو آپ مجھے بتائیں کیا وہ ایک دن کے اندر ماہر بن گیا کہ صاحب اتنی شاندار جو ہے وہ تحریر لکھنے لگ گیا نہیں پہلے وہ ٹوٹے ہوئے حروف لکھتا ہے اس کے بعد کہیں جا کر کے مشق کرتا رہتا ہے پریکٹس کرتا رہتا ہے پھر کہیں جا کر کے وہ اچھی تحریر لکھنے کے قابل ہوتا ہے آپ کے صاحب میں نہیں لکھ رہا میں نہیں سیکھتا میں جے میں تو اسی وقت اس فیلڈ میں آؤں گا جب میں اس کی طرح دکھنے لگ جاؤں لکھنا نہیں شروع کر دیا اس طرح سے بلکہ پہلے ٹوٹے ہوئے حروف لکھتا تھا اس کے بعد کہیں جا کر کے اس, کی تحریف اس قابل ہوئی ہے اللہ ہو اکبر تو یاد رکھیے گا ہماری نمازیں ٹوٹی پھوٹی جیسی بھی ہیں اس سے پڑھائی ادا ہو رہے ہیں اسے چھوڑنا نہیں چاہیے اس پر کامل طریقے سے عمل کرنا چاہیے یقیناً ایک وقت آئے گا کہ اللہ کبارک و تعالی ہمیں ویسی نمازیں جو ہے ویسی اشو ویسا قصو ہماری نمازوں میں پیدا کر دے گا کہ جیسے کہ ہمارے اکابر بزرگوں کی نماز میں تھا اگر ہم نے نماز پڑھنی چھوڑ دی تو یہ پھر شیفائز شیطان کا دھوکہ ہے کہ جس کے اندر ہم آ گئے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ٹوٹی پھوٹی نمازوں کے اندر جو ہے وہ اشو اور قصو پیدا کرنے کی کوشش کریں جب ہم پیدا کرنے کی کوشش کریں گے اور بزرگوں کی طرح نماز پڑھنے کی عادت ڈالیں گے تو ایک دن یقیناً آئے گا کہ ہم بزرگوں جیسی نماز پڑھنے لگ جائیں گے اللہ اکبر اب آئیے میں آپ کو بتاتا تاکہ عبادت کا شوق ہمارے نوجوانوں کے اندر پیدا ہو کہ ہمارے بزرگ کس طریقے سے عبادت کیا کر اور عبادت کے اندر وہ کتنا جو ہے منہمک رہا کرتے تھے اللہ اکبر کہتے ہیں حضرت مولا علی کرم اللہ وجول کریم ایک موقع پہ جنگ لڑ دورہ میں جنگ کسی نے تیر مارا اور حضرت مولا علی کرم اللہ وجول کریم کی رانی مقدسہ میں آ کر کے تیر بے ہو گیا رام مقدسہ میں آ کر کے تیر جو ہے وہ فیبس ہو گیا اللہ اکبر مولا علی کرم اللہ وجود کریم کے ساتھ جو صحابہ کرام تھے انہوں نے کہا یہ تیر نکالنا چاہیے ورنہ یہ تیر تکلیف پہنچائے گا اب تیر کو کیسے نکالا جائے آپ کو سن کے حیرت ہوگی کہ کسی نے تجویز دی کہ تیر کو اس وقت نکالیں جب مولا علی نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوں جب نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوں یا بیٹھے اس وقت ہم نے تیر کو نکالنا چاہیے چنانچہ دو چار صابۂ کرام یا دو چار آپ کے بیچ آپ کے پاس بیٹھ گئے کہ آپ عبادت کے اندر مضرو تھے جب آپ نے نماز مکمل کی تو نماز مکمل کرنے کے بعد مسکراتے ہوئے گویا فرمایا اے میرے چاہنے والو میں جانتا ہوں تم میرے پاس کس لیے بیٹھے ہو کا حضور فرمائیے کس لیے بیٹھے کا اس لیے بیٹھے ہو کہ میری ران میں جو تیر لگا ہے تم اسے نکال دو کا حضور ہم نے تو تیر نکال دیا فرمایا اللہ کا شکر ہے کہ مجھے تکلیف کا پتہ نہیں چلا اللہ کا شکر ہے کہ مجھے تکلیف کا پتہ نہیں چلا اللہ اکبر کہتے ہیں کہ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو جس وقت آزان کی آواز سنتے صرف آزان کی آواز آپ کے کاموں میں آتی خوف خدا سے رونے لگ جاتا آنکھوں سے جو ہے و قطار آنکھوں جاری ہوتے اور اتنا ہوتے اتنا ہوتے کہ آپ کی ویش مبارکہ داڑھی مبارکہ جو ہے وہ آنکھوں سے تر ہو جاتی ایک موقع پر کہتے ہیں کہ آنکھوں میں پانی اتر آیا یعنی موتیہ آ گیا ایک طبیب کو بلایا گیا طبیب نے کہا حضور میں آپریشن کر کے آپ کی آنکھ کو درست کر دوں گا لیکن دو ہفتے آپ اپنا سر نہیں پکائیں گے یعنی دو ہفتے جو ہے آپ نے سجدہ نہیں کرنا آپ نے نماز نہیں پڑھنی حضرت عبداللہ اس عباس کا چہرہ اس سے تو ہو گیا فرمایا ساری زندگی نادی نہ رہنا ساری زندگی اندر ہے نہ گوارا ہے اللہ کی عبادت چھوڑ دوں یہ مجھ سے کبھی نہیں ہو سکتا اللہ فرمائیے ہمارے بزرگوں میں عبادت کا شوق اور عبادت کا جذبہ آج ہمارے پاس ہے ان کے پاس تو بہت کچھ وہ سابر رسول ہے انہوں نے چہرہ مصطفیٰ کو دیکھا اور چہرہ مصطفیٰ کو دیکھ لینا ہی یہ جنتی ہونے کی ضمانت انہوں نے حالت ظاہری میں حالت زندگی میں جاگتے ہوئے پیارے مصطفیٰ کریم علیہ سلاطلام کو دیکھا ہوا اکبر وہ عبادت کا عالم ان کا آپ دیکھیے کہ عبادت کے اندر کتنے جو ہے وہ منہمک ہیں کتنے مستحر ہیں آج ہمارے پاس ہے کیا کچھ بھی تو نہیں ہے ہمارے پاس لیکن پھر بھی ہم نے عبادتوں سے منہ مو موڑا ہوا ہے نمازوں سے ہم قابل ہیں نیکیوں سے ہم قافل ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم ہمارے پاس بہت کچھ ہے آج اگر کسی نمازی کو ڈاکٹر کہہ دے کہ صاحب تمہاری یہاں کے درست ہو جائیں گی تم نے نماز نہیں پڑھنی ہے ایک ہفتے میں کہتا ہوں چھ مہینے نماز نہیں پڑھے گا ڈاکٹر نے کہا تھا کہ اگر نماز پڑھو گے تو دوبارہ بیماری جو ہے وہ شروع ہو جائے گی اس لیے میں نماز نہیں پڑھ رہا لیکن ان بزرگوں کے معاملات کو آپ دیکھیے حضرت مولا علی کرم اللہ حدل کریم تیر رکھتا ہے دوران نماز پیر کو نکال دیتے ہیں تکلیف کا احساس نہیں ہوتا حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں زندگی بھر اندھا رہنا گوارا ہے لیکن نماز چلی جائے میں اس کے لیے تیار نہیں ہوں عباس پر حضرت ابو ابید اتنا ہوتا ہے کہتے ہیں ابو عبیدہ کی یہ خصوصیت رضی اللہ عنہ جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے شیطان ان کے دل میں وسوسہ نہیں ڈالتا تھا وسوسہ نہیں ڈالتا تھا ایک مرتبہ نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہوئے لوگوں نے کہا حضور آپ نماز پڑھائیے نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہوئے جب نماز سے فارغ ہوئے تو اس کے بعد فرمانے لگے اے لوگوں سنو آج کے بعد میں زندگی میں پھر کبھی نماز نہیں پڑھاؤں گا لوگوں نے کہا حضور کیا وجہ ہے بڑی اچھی کرت کی بڑی شاندار آپ نے نماز پڑھائی پر نہیں آج کے بعد میں کبھی بھی نماز نہیں پڑھاؤں گا لوگوں نے کہا اس کی وجہ کیا ہے اور آج پہلی بار شیطان نے میرے دل میں وسپسا ڈالا اے ابو عبیدا تو ان سارے لوگوں سے بہتر ہے سارے لوگوں سے افضل ہے اس لیے تو انہوں نے تجھے امام بنایا ہے یہ وسپسا میرے دل میں ڈالا اور آج میں اعلان کرتا ہوں کہ آج کے بعد جو ہے میں نماز نہیں پڑھاؤں گا اللہ اکبر خاندان عہد کے چشم و چراغ حضرت امام فین العبدین رضی اللہ تعالیٰ نے عبادت کا عالم آپ کو سن کے حیرت ہوگی کہ امام سیندی روزانہ پلانا ایک ہزار رقط نماز نفل ادا کیا کرتے روزانہ ایک ہزار رکعت نماز نوافل جو ہے وہ ادا کیا کرتے کہتے ہیں کہ جب نماز کے لیے وضو کرنے کے لیے بیٹھتے تو خو خدا سے چہرہ جو ہے وہ زرد پڑ جاتا اور جس میں مقدسہ پہ کپ, کپ ہٹ اور نرسہ جو ہے وہ تاریخ ہو جاتا ایک موقع ہے حضرت امام جنون العابدین رضی اللہ تعالہ عنہ اپنے گھر کے ایک کمرے میں نماز پڑھ لیں لکھنے والے لکھتے ہیں کہ مکان میں اچانک آنکھ لگ گئی سارے محلے والے آ گئے آنکھ لگ گئی کہ آپ کو بجانا چاہیے تو انہوں نے پانی وغیرہ ڈال کے آنکھ کو بجایا آنکھ کو بجاتے بجاتے جب آگے بڑھے تو کیا دیکھا کہ امام حسیندین ایک کمرے میں نماز پڑھ رہے ہیں نماز سے فارغ ہوئے تو فرمایا یہ اتنے سارے لوگ یہاں پہ آگئے اس کی کیا وجہ ہے عرض کی حضور آپ کے مکان میں آگ لگ گئی آپ کو پتہ نہیں چلا فرمایا دوزک کی آگ نگاہوں کے سامنے بھی دنیا کی آنکھ کا پتہ نہیں چلا دو سکتی آنکھ نگاہوں کے سامنے تھی اس لیے دنیا کی آنکھ کا جو ہے وہ پتا نہیں چلا اللہ اکبر ایک اور بزرگ حضرت کے سفیاں سوری ربی اللہ تعال عنہ ان کی نماز کا عالم بسرا میں ایک موقع پر بیمار ہو گئے ہاتھی میں بسرا نے آپ کی تلاش کا حکم دے دیا کہ سفیاں سوری جہاں پر بھی ہوں ان کو لایا جائے اللہ اکبر لوگ آپ کو جب تلاش کرتے کرتے پہنچے کہتے ہیں کہ پیٹ کے شدید درد کے اندر مبتلا اس ان کے وجود سے تاریخ لیکن ایسی حالت میں بھی نماز سے غافل نہیں تھے ذکر الہی سے غافل نہیں تھے آپ کو سن کے حیرت ہوگی کہ پیٹ میں درد پیٹ کی تکلیف کی وجہ سے ساٹھ مرتبہ اسکنجا گئے، اور اسکنجا سے جب آئے تو ساٹھ مرتبہ آپ نے وضو کیا لوگوں نے کہا حضور، آپ بار بار پانی میں ڈال رہے ہیں وضو کر رہے ہیں اس سے تو ضرور اور بڑھے گا تکلیف اور بڑھے گی فرمایا میں اللہ کی بارگاہ میں باوضو جانا چاہتا ہوں میں اللہ قبار کا بطالع کی بارگاہ میں جو ہے باوضو جانا چاہتا ہوں اسی طرح سے ہمارے امام امام آزم ابو حنیفہ رضی اللہ ریتال ایک موقع ہے لکھنے والے لکھتے ہیں ایک مرتبہ ایک بازار سے گزر رہے دو عورتیں آپس میں بات کر رہی تھیں ایک عورت نے دوسری عورت سے کہا بہن تمہیں معلوم ہے یہ سار جو یہاں سے گزرے ہیں تمہیں معلوم ہے یہ روزانہ پانچ سو رقط نماز نوافل رات کو ادا کرتے امام آزم نے جب سنا تو اسی رات سے پانچ سو پڑھنے لگ گئے ایک مرتبہ پھر بازار سے گزر رہے ایک شخص نے دوسرے شخص سے کہا یہ مولوی صاحب جو جا رہے ہیں یہ روزانہ ایک ہزار رکت نماز نوافل ادا کرتے ہیں امام آزم نے جب سنا تو اسی رات سے ایک ہزار پڑھنے لگ گئے ایک موقع پر دوران درد ایک شاگرد نے کہا حضور لوگ کہتے ہیں آپ ساری رات جاگتے ہیں فرمایا پہلے تو نہیں جاگتا تھا لیکن اب جاگوں گا کہ اس کی وجہ کیا ہے فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و بطالا فرماتا ہے میرے بعض میرے بندوں میں سے بعض بندے ایسے ہیں کہ جو اپنی ایسی تعریف کو پسند کرتے ہیں جو ان میں نہ ہو چنانچہ میں ایسے لوگوں میں شامل ہونا نہیں چاہتا پھر امام اعظم ابو حنیفہ پوری رات جو ہے وہ جاپتے عشاء کے وضو سے بیس سال تک امام اعظم ابو حنیفہ نے فجر کی نماز ادا کی عشاء کے وضو سے جو ہے بیس سال تک آپ نے نماز فجر ادا کی اکبر اب دیکھیے نماز بزرگوں کی کیسی اللہ و تعالی ان کے سب سے ایسی نماز ہمیں عطا فرمائے حضرت آسم محدس نے ایک موقع پر ایک مشہور بزرگ حضرت ہاسم بلکی سے پوچھا کہ حضور فرمائیے آپ نماز کیسے پڑھتے ہیں دیکھیے اگر کوئی ہم سے پوچھے آپ نماز کیسے پڑھتے ہیں تو ہم کہیں گے صاحب بڑے اچھے کپڑے سترے کپڑے ہم پہنتے ہیں وضو اچھی طریقے سے کرتے ہیں اور مسجد میں آتے ہیں امام صاحب کے پیچھے ہم جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں جب سلام پھیر دیتے ہیں نماز ختم ہو جاتی ہے پھر ہم سنت و نوافین کے اندر مصروف ہو جاتے ہیں لیکن دیکھیے بزرگوں کی بات کہ بڑے کی بات بڑی ہوتی ہے آصف محدیث نے پوچھا کہ حضور آپ نماز کیسے پڑھتے ہیں اب اس کو غور سے سنیے گا فرمایا پہلے میں وضو کرتا اور وضو میں دو طرح سے کرتا. ایک ظاہر کا وضو کرتا اور ایک باطن کا وضو کرتا ظاہر کا وضو تو پانی سے کرتا اور باطن کا وضو میں توبہ کے پانی سے کرتا پھر میں جب نماز کے لیے کھڑا ہوتا تو یہ سمجھتا ہوں کہ میں پل شراغ کے اوپر کھڑا ہوں جنت کو اپنے سیدھے ہاتھ کی طرف دیکھتا ہوں کو اپنے الٹے ہاتھ کی طرف دیکھتا ہوں نگاہوں کے سامنے میں تعبے شریف کو دیکھتا مقام ابراہیم کو دونوں ابرو کے درمیان میں تصبر کرتا ہوں اور بڑی حاضری کے ساتھ اللہ اکبر کہتا ہوں اس کے بعد میں کرت کرتا ہوں اور بڑی ان کے ساری کے ساتھ میں رکو کرتا ہوں سجود کرتا ہوں اور اس طرح ڈرتے ڈرتے کب کپاتے کب کپاتے میں نماز ادا کرتا ہوں اور نماز ادا کرنے کے بعد دُعا بھی کرتا ہوں اے اللہ تباس کا بطالہ میری نماز کو قبول فرما آصف محدث نے پوچھا حضور کتنے عرصے سے ایسی نماز پڑھ رہے ہیں فرمایا الحمدللہ للہ بیس سال ہو گئے روزانہ اسی طریقے سے نماز پڑھ رہا ہوں بیس سال ہو گئے اپنے پیچھے ملک الموت کو دیکھتا ہوں اور یہ خیال کرتا ہوں کہ یہ میری زندگی کی آخری نماز ہے بیس سال ہو گئے ہیں اسی طریقے کی نماز پڑھ رہا ہوں آصف محبت رونے لگ گئے کہ نل لگے حضور ہمیں تو اپنی زندگی میں ایک دن بھی ایک وقت کی بھی ایسی نماز میسر نہیں ہوئی ہے کہ جیسی کہ آپ نماز جو ہے وہ بیس سال سے پڑھ رہے ہیں اللہ اکبر یہ شان ہے نماز جو بزرگ نماز پڑھتے ہیں ان لوگوں کی تو بتانا یہ مقصود ہے کہ عبادت کا شوق جو ہے ہمارے دل میں ہونا چاہیے ہمارے وجود میں ہونا چاہیے کہ ہمارے بزرگ کہ جو جن کے پاس نیکیاں اللہ اکبر بے شمار نیکیاں لیکن وہ نماز کی طریقے سے پڑھ رہے ہیں مجھے بتائیے کیا حضور غص اعظم سے نیکیوں میں کوئی مقابلہ کر سکتا ہے ہم میں کا اگر ہم دنیا بھر کے سارے مسلمان بھی جمع ہو جائیں شاید حضور غص اعظم کی عبادتوں کا مقابلہ ہم نہیں کر سکتے لیکن ان کی عبادت اللہ اکبر ان کی نیکیوں کا مقابلہ ہم نہیں کر سکتے عبادت کا معاملہ دیکھیے کہ حضور غص آزم بھی کئی سال تک عشا کی وضو سے جو ہے وہ فجر کی نماز ادا کر رہے ہیں اللہ اکبر اب آئیے حضور کریم علیہ و سلام اپنے غلاموں کی نماز کی غلطیوں کو بھی دور فرمایا کرتے اور غلطیاں بے شمار لوگ کرتے بھی ہیں چنانچہ میں اس کی طرف آتا ایک موقع پہ حضور کریم علیہ السلام نے لکھا کہ حضرت ابو ذرف سے فرمایا اور میں نے پڑھا کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ سے حضور کریم علیہ اللہ سلام نے یہ بات جو ہے وہ ارشاد فرمائی چنانچہ وہ پوری بات میں آپ کی خدمت میں بیان کیے دیتا ہوں کہ حضور کریم علیہ عل سلاۃ بن مالک فرماتے ہیں کہ میں آٹھ برس کی عمر میں حضور کریم والے سلاۃسلام کی خدمت میں حاضر ہوا کتاب کا نام تنبیل الدین ہے مصنف اس کے دو ابو بیس اور دو سو اول ہے, نمبر 220 اور ہے. حضرت انس ابن مالک فرماتے ہیں کہ میں آٹھ برس کی عمر میں حضور کریم علیہ سلاۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوا مجھے پہلی بات سکھاتے ہوئے حضور نے فرمایا آٹھ برس کی عمر ہے حضور کیا فرما اپنے غلام کی تربیت کی طریقے سے فرماتے ہیں حضور نے فرمایا نماز کے لیے وضو صحیح صحیح کرو تیرے محافظ فرشتے تج سے محبت کریں نماز کے لیے وضو صحیح طریقے سے کرو تمہارے محافظ فرشتے تمہارے لیے جو ہے تم سے محبت کریں گے یاد رکھیے گا ہم سب جتنے بھی مسلمان بیٹھے ہیں بے شک ہمارے ساتھ جو ہے معاف فرشتے موجود ہیں اگر ہم وضو ٹھیک طریقے سے کریں تو وہ معاف فرشتے ہم سے محبت کریں گے حضور نے فرمایا اور تیری عمر میں اضافہ بھی ہوگا یعنی اگر ہم وضو ٹھیک طریقے سے کریں تو اللہ تعالی اس کے صدقے سے ہماری عمر میں برکت پیدا فرمائے اس میں اضافہ ہوگا فرمائے اے انس جنابت ہو تو غسل کرو بالوں کی جڑوں میں پانی پہنچاؤ کہ ہر بال کے نیچے جناپت ہوتی ہے منی عرس کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالوں کے نیچے کا کیا مطلب ہے فرمایا بالوں کی جڑوں کو تر کرو اپنے جسم کو مل جب غسل سے فارغ ہو تو اللہ تبارک و تعالی تیرے سارے گناہ بخش دے گا سارے گناہ بخش دیے جائیں گے پھر فرمایا اے انس چار کی دو رکعتیں کبھی قزا نہ کرو یہ اللہ تعالی کے نیک بندوں کی نماز ہے شب و روز نوافل بکثرت پڑھا کرو اگر تم نے نماز پابندی سے ادا کی تو فرشتے بھی تمہارے لیے رحمت کی دعا کریں گے اے انس جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو اپنے آپ کو اللہ کے حضور پیش کرو جب رکو میں جاؤ تو دونوں ہتھیلیاں اپنے گھٹنے پر رکھو گھٹنوں پر رکھو اور انگلیوں کو کھلا رکھو نیز بازو پہلو پہلوؤں سے جو ہے وہ الگ رکھو جب رکو سے سر اٹھاؤ تو بالکل سیدھے کھڑے ہو جاؤ یہاں تک کہ ہر جوڑ اپنے اپنے مقام پر جو ہے وہ درست ہو جائے اور اے انس جب تو سجدہ کرے تو اپنی پہچانی زمین پر رکھو کب کی طرح کھونگے نہ مارو اور اپنے بازو لومڑی کی دم کی طرح جو ہے نہ بچھاؤ اور اسی طریقے سے حضور کریم علیہ سلاحت وسلام نے فرمایا کہ جب سجدے سے سر اٹھاؤ تو کتے کی طریقے سے نہ بیٹھو یعنی گھٹنے کھڑے کر کے سرین کے بل کولوں کے بل جو ہے کولوں کو زمین پر رکھ کے نہ بیٹھو بلکہ سرین کو دونوں پاؤں کے درمیان رکھو اور قدموں کے ظاہر کو زمین پہ لگاؤ کیونکہ اللہ سوار کا بطالہ ایسی نماز جو کہ نامکمل ہو اس کی طرف نظر التفاق نہیں فرماتا اگر افتقاد رکھتے ہو تو شب و روز وضو سے رہو اگر حالت وضو میں موت آ جائے تو شہادت میں شمار ہوگی حالت وضو میں موت آ جائے تو شہادت میں شمار ہوگی پھر فرمایا جب گھر میں داخل ہو تو اہل خانہ پہ سلام کہو اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے تمہارے گھر میں برکت پیدا فرمائے گا برکت ہوگی اس کے بعد فرمایا جب کسی ضرورت کے لیے باہر نکلو تو ہر ملنے والے کو سلام کہو کہ دل میں خلاوتی ایمان یعنی محبت کا جو ہے وہ مزہ پیدا ہوگا اگر باہر نکلنے میں گناہ میں مبتلا ہونے کا اندیشہ ہو تو لوٹ جاؤ گھر کی طرف اللہ تعالیٰ تمہیں بخش دے گا اے انس اپنے شب و روز ایسے گزارو کہ کسی کے لیے تمہارے دل میں حسد نہ ہو یہ میری سنت ہے اور جس نے میری سنت سے عمل کیا میں اس سے محبت کرتا ہوں اور وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا اے انس جب تو ان باتوں پر عمل کرے گا اور میری نصیحت کو یاد رکھے گا تو پھر ماؤ سے بڑھ کر تجھے کوئی بھی شے محبوب نہ ہوگی اور اسی کے اندر تیری راحت ہے جو بات موضوع سے متعلق ہے میں اس کو بیان کرتا کہ بعض لوگوں نے کہا کہ حضرت انس سے حضور کریم علیہ سلاد و سلام کلمات ارشاد فرمائے اور باپ نے کہا کہ حضرت یا بوظر کے سے یہ کلمات ارشاد فرمائے کہ جب نماز پڑھا کرو تو جب نماز میں سجدے کیا کرو تو مرغی کی مرغی طریقے سے ٹونگے نہیں مارا کرو کہ جلدی جلدی جلدی جلدی حالت نماز میں سجدے نہ کیا کرو اسی طریقے سے جب تم سجدے میں جاؤ تو اپنے ہاتھوں کو بالکل نہ بچھا دیا کرو جیسے کہ بعض لوگوں کو آپ نے دیکھا کہ وہ بالکل پونی کو جو ہے وہ بچھا دیتے ہیں کہ اس طرح کے لومڑی اپنی دم کو بچھا دیتی ہے اس طرح سے اپنے ہاتھوں کو نہ بچھا دیا کرو اور اے انس جب قاعدے میں تم بیٹھو جب قاعدے میں تم بیٹھو تو ایسے تو کتے کی طریقے سے نہ بیٹھا کرو یعنی کہ دونوں کولوں کو نیچے رکھنا اور گھٹنوں کو اوپر کھڑا کر دینا اس طرح بیٹھنا جو ہے وہ کتے کی طریقے سے بیٹھنا ہوا کرتا ہے تو حضور کریم علیہ السلام یہ باریک باریک باتیں بھی اپنے غلام کو فرما رہے ہیں اس پر بڑا شاندار حاشیہ لکھا امام باقلانی نے امام باقلانی کہتے ہیں کہ حضور نے مثالیں کن تین جانوروں کی دی غور کر حضور نے مور کا ذکر نہیں کیا چیتے کا ذکر نہیں کیا شیر کا ذکر نہیں کیا حضور نے تین جانوروں کا ذکر کیا کہ جب نماز پڑھو تو سجدے میں مرغ کی طریقے سے ٹھونگے نہ مارا کرو جب نماز پڑھو تو سجدے میں جب جاؤ تو ایسے ہاتھوں کو نہ بچھا دیا کرو کہ جیسے لومڑی اپنے تھم کو بچھا دیتی ہے اور نماز میں قاعدے میں ایسے نہ بیٹھا کرو کہ جیسے عموماً کتا بیٹھتا ہے ایسے نہ بیٹھا کرو حضور نے مثالیں کن تین جانوروں کو دی کن تین جانوروں کی مثالیں دی امام باسلانی لکھتے ہیں کہ وجہ اس کی یہ کہ لومڑی مور اور کتا یہ اپنی عادتوں کے حوالے سے لوگوں میں بہت مشہور ہے دیکھیے کتے کی اپنی عادت ہوتی ہے کاٹنا اور بھوکنا مشہور ہے یا نہیں لومڑی کی اپنی عادت ہوتی ہے چالا کی اور چوری مشہور ہے یا نہیں اسی طریقے سے مور کی اپنی عادت ہوتی ہے کہ جب وہ دانہ چمتا ہے تو اپنے بیگانے کی کمیز ختم ہو جاتی ہے صرف اسے اپنے پیٹ کی فکر رہتی ہے کہ میرا پیٹ بھر جائے امام باطلانی فرماتے ہیں گویا کہ ہمارے حضور فرمانا یہ چاہتے ہیں کہ اے مسلمانوں تم نمازیں بھی پڑھو اور تمہارے اندر کتوں جیسی عادت بھی ہو تم نمازیں بھی پڑھو اور تمہارے اندر مرغوں جیسی عادت بھی ہو تم نمازیں بھی پڑھو اور تمہارے جیسے تمہارے اندر گومیوں جیسی عادت بھی ہو تو پھر یہ نماز تمہاری نماز نہیں ہے بلکہ نماز تو وہ ہے کہ جب بندہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو ایوانیت اس کے اندر کی بھاگ جاتی ہے اور حضور کریم علیہ سرات سلام کی سیرت کی حسن کی تصویر اس بندے کے وجود پہ تاریخ ہو جاتی ہے کہ جب نماز پڑھو تو نماز پڑھنے کے بعد یہ ساری عادتوں کو بھی اپنے دل سے نکال نکالتا بلکہ اس سے پہلے ہی ان عادتوں کو اپنے دل سے نکالو کہ نماز کہ تم ہو نماز میں اور خیال کر رہے ہو گویا چوری کا ہو نماز میں خیال ہو کہ بس صرف میرا پیٹ بھر جائے اور میرا پڑوسی جو ہے وہ بھوکا مر جائے تو یہ نماز نماز نہیں ہے نماز تو وہ ہوتی ہے جب بندہ مومن نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے حیوانیت رخصت ہو جاتی ہے اور حضور کی سیرت کا حسن بندے کے اندر پس جاتا ہے ایسی نماز جو ہے وہ ہم نے پڑھنی چاہیے اللہ اکبر تو اسی طرف قرآن مجید و قرقان حمید کی آیت نے اشارہ بھی کیا کہ ان سلاح کا تنہا انلفاشا والمنکر کہ بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے اس کے بعد قرآن نے فرمایا بردر اللہ اکبر اور اللہ قبارک وطالعہ کا ذکر جو ہے وہ بہت بڑا ہے میں آپ کو بتاؤں دنیا میں آپ کوئی بھی عبادت کریں نماز کی خصوصیت میں آپ کو بتاتا ہوں دنیا میں آپ کوئی بھی عبادت کریں ہو سکتا ہے دل عبادت کر رہا ہو زبان عبادت نہ کر رہی ہو زبان عبادت کر رہا ہو. زبان عبادت کر رہی ہو ہاتھ عبادت نہ کر رہے ہو آپ عبادت کر رہے ہوں تو پیر عبادت نہ کر رہے ہوں لیکن نماز ایک ایسی عبادت ہے کہ جب بندہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے سر کے بعدوں سے لے کے پاؤں کے تلبے تک ایک ایک چیز اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتی ایک ایک چیز جو ہے اللہ و وطالعہ کی عبادت میں مستغرف ہو جاتی ہے امام فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس پر بڑا شاندار ہاشیا لکھا بولا ذکر اللہ اکبر کہ اللہ تبارک کا, کا ذکر بہت بڑا ما سے دیکھو جو چیزیں نماز میں پڑھی جاتی ہیں جو چیزیں نماز میں پڑھی جاتی سورہ آئس ملائی جاتی سبحان ربی اب تی یاد پرما سے جو چیزیں نماز میں پڑھی جاتی ہیں اگر بندہ اسے نماز کے باہر بازار میں اپنی تصویر پر کئی مرتبہ پڑھ دے تو قرآن اس کو بڑا ذکر نہیں کہتا لیکن نماز پہ بندہ ایک مرتبہ ایک مرتبہ سنا پڑتا ہے دو رقط والی نمازیں تو دو, دو بار سورہ باتیا پڑتا ہے دو بار سورت ملاتا ہے اور اسی طریقے سے چھ بار سبحان ربیت عظیز اور چھ بار سبحان ربیت اعلیٰ پڑتا ہے قرآن اس کو بڑا ذکر کہتا ہے فرماتے اس کی وجہ کیا ہے پرماتے میں حیران تھا کہ نماز میں یہ چیزیں پڑھے تو قرآن بڑا ذکر کہتا ہے نماز کے باہر اگر یہ چیز پڑے تو قرآن بڑا ذکر نہیں کہتا فرماتے اس کی وجہ یہ ہے کہ جب بندہ بازار میں یہ چیزیں اپنی تصویر, تصویر میں پڑھتا ہے تو وہ تصویر مصطفیٰ نہیں ہوتا اور جب بندہ نماز میں آ کے یہ چیزیں پڑھتا ہے عبادت کو وہ اللہ کی کرتا ہے مگر گلیا وہ پیارے مصطفیٰ کا بنا لیتا ہے تو اس لیے پرانے وجیب و فرقان حمید جو ہے اس کو بڑا ذکر کہتا ہے اللہ اکبر تو گویا کہ بندہ نماز میں تصویر مصطفیٰ بن جاتا ہے بندہ نماز میں جو ہے تصویریں مصطفیٰ بن جاتا ہے ہو سکتا ہے کسی کے پاس کوئی سینسیٹیو کیمرہ ہو کوئی حساس کیمرہ ہو اگر آپ اس سے تصویر کھینچے کتنے دن سنبھال کے رکھ لیں گے ایک سال سنبھال لیں گے دو سال سنبھال لیں گے تین سال سنبھال لیں گے تصویر تصفر سے ہوتی ہے وہ مٹنے والی ہوتی ہے لیکن گویا خدا نے فرمایا مصطفیٰ میں تیری نماز میں ایسی تصویر بنا دوں گا کہ قیامت تک تیری تصویر کو پیارے کوئی مٹانے والا نہیں ہوگا آپ کہیں گے شاہ صاحب بندہ نماز میں اللہ سب یا رسول اللہ صلی اللہ صلیم اب ہو سکتا ہے کوئی یہ کہے کہ شاہ صاحب بندہ نماز میں تصویر مستفیٰ کیسے ہوتا بات سمجھ میں نہیں آئی دیکھیے میں آپ کو سمجھاتا ہوں مجھے بتائیے گا بابا سے بلند کہ اللہ کی عبادت تو کھڑے رہ کے بھی کی جا سکتی تھی قیام میں اللہ تبارک و تعالی کیوں حکم دے رہا ہے رکو میں جا کے کیوں حکم دے رہا ہے سجدے میں جا کے کیوں حکم دیا گیا قاعدے میں بیٹھے اللہ کی عبادت صرف کھڑے رہ کے بھی کی جا سکتی صرف رکو میں جا کے بھی کی جا سکتی سجدے میں جا کے بھی کی جا سکتی اور یہ جو ہم عبادت کرتے ہیں میں آپ کو بتاؤں محبت کی بات حضور جب معراج پہ گئے دیکھا کچھ فرشتوں کو وہ کھڑے ہو کے اللہ کا ذکر کر حضور کریم علیہ السلام آگے تشریف لے گئے دیکھا کچھ فرشتوں کو وہ رکو کے اندر رکو کی حالت میں اللہ کا ذکر کر کچھ فرشتوں کو آگے بڑھ کے دیکھا وہ سجدے کی حالت میں اللہ کا ذکر کر کچھ لوگوں کو دیکھا جیسے ہم اطیات میں بیٹھے ہیں اس طرح دیکھا فرشتوں کو کچھ فرشتوں کو کہ وہ اس طرح اللہ کا ذکر کر رہے ہیں تو حضور کے دل میں خیال پیدا ہوا کاش کے ایک ایسی عبادت اللہ میری امت کو دے دے جس میں یہ ساری چیزیں جمع ہو تو اللہ تبارک و وسالہ نے نماز کا توفہ آپ کو عطا فرمایا کہ جس میں یہ ساری چیزیں جمع ہیں کہ بندہ کھڑے بھی ہوتا ہے رکو میں بھی جاتا ہے سجدے میں بھی جاتا ہے قاعدے میں بیٹھتا ہے واپس آئیے میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ اللہ کی عبادت تو کھڑے رہ کے بھی کی جا سکتی تھی رکو میں جا کے بھی کی جا سکتی تھی صرف سجے میں رہ کے بھی صرف کی جا سکتی تھی لیکن اللہ تعالیٰ نماز میں ہمیں کیوں کھڑا کر رہا رکو میں جانے کا حکم کیوں دے رہا سجدے میں جانے کا حکم کیوں دے رہا ہے؟ قائدے میں جانے کا حکم کیوں دے رہا ہے؟ فرماتے ہیں ہماری آنکھوں سے دیکھو تو تمہارا دل جھوم اٹھے گا جھومش کر اٹھو گے محبت رسول سے فرماتے دیکھو وہی اللہ تعالی فرماتا ہے تم نے نماز میں کھڑے بھی ہونا رکو میں بھی جانا سجدے میں بھی جانا قاعدے میں بھی بیٹھنا کیوں اس لیے کہ جب تم نماز میں کھڑے ہو گے احمد کی انف نظر آؤ جب تم رقو میں جاؤ گے احمد کی ہے بن جاؤ گے جب تم سجدے میں جاؤ گے احمد کی مین بن جاؤ گے جب تم قاعدے میں بیٹھو گے احمد کی دان بن جاؤ گے یعنی خدا کا یہ ہے کہ عبادت تو اس کی ہو مگر تصویر مدینے والے مصطفیٰ کی ہو اللہ اکبر فرمایا گیا انسان قطن ہاتھ ہم بخشا بند بند کر بڑا اللہ حکبر کہ بے شک اللہ کباب تعالیٰ کا ذکر جو ہے وہ بہت بڑا ہے حضرت ابو پورے فرماتے حضور کریم سلام کو مدینہ منورہ سے دور مجھے تشریف میں اپنے دونوں مبارک ہاتھوں سے پکڑا اور ہلایا میں نے دیکھا کہ پتے جھڑنے لگ گئے پھر فرمایا ابو ہو رہا کہاں ہے میں نے حرکہ رسول اللہ میں حاضر ہوں فرمایا ابو ہریرا دیکھو کہ درخت درخونے سے پتے چڑ رہے ہیں جی ہاں حضور آپ ہلا رہے ہیں تو پتے چڑ رہے ہیں فرمایا جب میرا کوئی غلام نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے جسم سے گناہ کو بھی یوں ہی جھاڑ دیتا ہے جب بندہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اللہ کبار کا بالا اس کے جسم سے گناہ کو بھی یوں ہی جھاڑ دیتا ہے حضرت ابو ہریرا فرماتے ایک موقع پہ فرمایا ابو ہریرا یہ بتاؤ کسی کے دروازے پر نہر جاری اور وہ اس میں غسل کرے روزانہ تو کیا اس کے جسم پر کوئی میل باقی رہے گا آپ کی یار رسول اللہ کوئی بھی میل باقی نہیں رہے گا فرمایا گویا کہ جب بندہ پانچ وقت کی نماز پڑھتا ہے تو اس کے جسم پہ کوئی گناہ باقی نہیں رہتا گویا فرمانا حضور کریم علیہ سلط و جو ہے وہ یہ چاہتے ہیں اللہ اکبر اس کے بعد حضور کریم علیہ السلام ہمیں جماعت کی تلقین کر کہ جماعت کو لازم پکڑو نماز پڑھو تو جماعت کے ساتھ بڑی پابندی ضرورت ہے کہ تم اس کو اختیار کرو حضرت جنصب ابن مالک فرماتے حضور نے فرمایا جس شخص نے چالیس دن اس طرح نماز پڑھی کہ اس کی کوئی تقدیر اگنا نہ چھوٹی ہو تو اس شخص کے لیے دو نجات نامے لکھ دیے جاتے ہیں ایک توزق سے آزادی کا دوسرا نفاق سے بڑی ہونے کا کہ یہ دو جو ہے اجازت نامے اسے لکھ دیے جاتے ہیں اس کے لیے ایک جگہ پہ اشار فرمایا کہ جماعت کی نماز اکیلے آدمی کی نماز پر ستائیس درج فضیلت رکھتی ہے جماعت کی نماز اکیلے آدمی کی نماز پہ ستائیس درج فضیلت رکھتی ہے یعنی ایک بندہ اکیلے گھر میں نماز پڑھ رہا ہے اس کو ایک شواب اور جو بندہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے اس کو ستائیس ثواب ملے میں سمجھانے کے لیے کرتا ہوں گھر میں ایک ثواب مسجد میں آئے جماعت کے ساتھ نماز پڑھے ستائیس درجے ثواب مجھے بتائیے میں بڑی آسانی کے ساتھ سمجھاتا ہوں دیکھیے یہ پین ہے اگر ہم اس کو کراچی میں بیچیں ایک روپیہ منافع ملے گا حیدر آباد میں جا کر کے بیچیں ستائیس روپے منافع ملے گا آپ ماشاءاللہ میمن حضرات اور مجھ سے زیادہ اچھے طریقے سے بزنس جانتے ہیں مجھے بتائیے اس ٹائم کو کراچی میں بیچو گے یا حیدرآباد میں بیچو گے حیدرآباد ہی میں بیٹھیں گے نا کہ ستائیس درجے جو ہے ستائیس گنا جو ہے وہ ثواب ملے گا لیکن ہمارے لیے کتنی افسوس کی بات ہے ہم سب کے لیے کتنی افسوس کی بات ہے کہ ہم ستائیس جو درجے ثواب ملنے والا ہے ہم اس ثواب کو حاصل نہیں کر رہے اللہ کی رحمتوں کے دروازے تو کھلے ہوئے ہیں مگر ہم اس رحمت کو حاصل نہیں کر رہے اللہ اکبر پھر حضور کریم علیہ السلام نے وہ لوگ جو بغیر کسی ازر کے اپنے گھروں میں نماز پڑھتے ہیں دیکھیے حضور کیا فرما رہے ہیں؟ ابو داؤ شریف کی علی صاحب پرماتے میرا دل چاہتا ہے میں اپنے نوجوانوں کو یہ حکم دوں کہ وہ میرے پاس دکڑیاں جمع کر کے لائیں پھر میں ان لوگوں کے پاس جاؤں جو بغیر حضور کی اپنے گھر میں نماز پڑھ لیتے ہیں تاکہ ان کے گھروں کو جلا دوں جو بغیر حضور کے جو ہے اپنے گھر میں نماز پڑھ لیتے ہیں اللہ اکبر تو نماز کی یہ شان ہے اور نماز کے یہ مقام ہے تو ضرورت اس بات کی ہے ہم سنیوں پر اور ہم سنیوں پہ سب سے بڑا الزام یہی ہے کہ آپ دو بجے تک ان سے ناچ پانی کرائیں اس کے بعد بریانی کھلائیں پیٹ بھر کے اب آپ نماز کا بولیں نماز پڑھنے نہیں آتے کتنے نوجوان ہیں میں کہتا ہوں نماز پڑھنے آؤ صاحت کس کی پٹائی لگانی ہے آپ بولیں یہ کام تو ہم کر سکتے ہیں مگر نماز جو ہے ہم نہیں پڑھ سکتے وہ کتنی افسوس کی بات ہے ہمارا مخالف بھی جو ہم سے الزام لگا رہا ہے وہ اس بات کا الزام لگا رہا ہے ہم نمازوں سے دور ہیں اور وہ غلط نہیں کہہ رہا وہ ٹھیک کہہ رہا ہے کہ بے شک ہم نمازوں سے دور ہیں جتنے بھی ہمارے مخالفین کی مسجدیں ہیں آپ چلے جائیں فجر میں بھی تو نمازیوں سے وہ پور نظر آتی ان کے جو نوجوان ہیں ان کے اندر بھی نماز کا شوق نماز سے وہ پُر نظر آتی ہے لیکن ہماری مساجد کا آپ سروے کر لیں نکلے صبح کی نماز میں کھارا در میں ایک سطح ڈیڑھ سطح پہلی جو سط ہوگی اس میں سارے بوڑھے پھو کرتے ہوئے آپ کو ملیں گے نوجوان کو کوئی جو ہے وہ دکھائی نہیں دے گا تو ہم بس شارٹ کٹ کر آخر تلاش کریں کوئی شارٹ کٹ ملنا چاہیے صاحب بندہ ولی بن جائے شارٹ کٹ بتائے بندہ غوث آزم بن جائے عبادتوں سے دور ہو چکے عبادتوں سے ہم نے اپنے روخ کو جو ہے وہ پھیر لیا یہ اس بات کی دلیل میں آپ کو بتاؤں یہ بات بھی ہے جتنی مسجدیں ہماری تقریباً بے شمار سنوں کی مسجدیں ہاتھوں سے نکل گئی کیوں اس لیے کہ سنی نماز ہی نہیں پڑھتے اگر ہمارے نوجوان نماز پڑھتے ہوتے یقینا ہماری مسجدیں ہمارے ہاتھوں سے نہیں جاتی تو میں اس محفل کے حوالے سے یہ پیغام آپ کو دینا چاہتا ہوں خدا کے لیے نماز کی محبت ضرور اپنے دل میں پیدا کرو شوق کے ساتھ لگن کے ساتھ سنی اماموں کے پیچھے پابندی کے ساتھ نماز پڑھنے کی کوشش کرو اور یہ پیغام بھی دینا چاہتا ہوں دین کی باتیں سیکھو دین کو سمجھو کہ دین جو ہے وہ کہنا کیا چاہ رہا دین ہمیں کس راستے کی کس راستے کو جو ہے کتنی آسانی کے ساتھ جنت کا رابطہ دین ہمیں بتا رہا ہے اور اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ ہم اپنے علماء سے تعلق رکھیں ہم آئیں مدرس مدارس کی دنیا میں اور علم کو خود پڑھنے کی کوشش کریں اس کو جاننے اور سمجھنے کی کوشش کریں الحمدللہ ہم نے اس علاقے کے اندر دارالعلوم مصل الدین الحمد الحمدللہ ہمارے بزرگوں نے قائم کیا اور موجود ہے آپ دیکھ رہے ہیں ضرورت اس بات کی ہے کہ جب ہمارے پاس کوئی تھوڑا سا وقت ہے دو گھنٹے یا ڈیڑھ گھنٹہ ہے ہم آئیں دین کی بات ہم چلیے عربی نہیں سیکھتے ایک بات ہے لیکن وہ دین کی بات ہم اردو میں تو سیکھ سکتے ہیں باہر کریت جو اردو زبان میں ہے ہم اسے تو جو ہے علماء کے سامنے بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں تاکہ مسئلے مسائل ہمیں اچھے طریقے سے آ جائیں ورنہ ایک صاحب نماز پڑھ رہے تھے نماز کے بعد انہوں نے سجدہ صحیح کیا کوئی غلطی نہیں تھی کوئی واجب تک نہیں ہوا بالکل ٹھیک طریقے سے نماز پڑھی سجدہ صاحب کر لیا بعد میں پڑوسی نمازی نے پوچھا کوئی آپ نے غلطی نہیں کی سجدہ صاحب آپ نے کر لیا کہاں میرا وضو ٹوٹ گیا تھا اس لیے میں نے سجدہ صاحب کر لیا لیکن نیا مسئلہ نکال کے لے آئے کہ وضو ٹوٹ جائے تو بس سجدہ صاحب کر لو نماز ہو جاتی ہے تو جب دین نہیں سیکھو گے جب دین کو نہیں سمجھو گے جب علما کی محفل میں نہیں بیٹھو گے تو یہی حال جو ہے, کا ہوگا, آج کی نشی میں اتنا ہی اللہ کبار کا وطالعہ دین کا شوق اور دین کی محبت ہمارے دل میں پائدہ فرمائے انشاءاللہ شاء کا وطالعہ آگے بڑھیں گے اسی اصلاح کے ان کو لیتے ہوئے کہ جس میں میری بھی اصلاح ہو اور آپ کی بھی اصلاح ہو اللہ کبار کا وطالعہ میرا اور آپ کا حامی ون عصر ہو کھڑے ہو جائیے سلاسلام کے دو تین اشعار مختصر سے دعا اس کے بعد آپ سیدھا اپنے گھر تشریف لے جا سکتے Sal him ابدن على حبيبك خير الخلق كل لهني مولى اصلي وسلم دائما ابدن على حبيبك خير الخلق كل لهني محمد سيد الكونين وقلي والفني فني من عربي وانع نبي مولى يصل وسلم صايمه ابدا على حبي بك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفا اعتو والحبيب الذي ترجى شفا اعتو لكل هول من الله عليم مخفيني اولا يا صالي فسلم دائما ابدا على حبيبيك خير الخلق كلهمي موعودا يا صالي وسلم دائما ابدا على حبيبيك خير الخلق كلهمي يا واقي بالمصطفى بالعمام فينا يا في ميل مصطفى بلغ مقصيدا وافر لنا ماما بو واسير ترىني مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبي بك خير الخلق كلين بي مولاي صل وسلم دائما ابدا على کا پیرل پل سے کل وسلم و بہ مستفا جانے را ہم تیلا گھوسلا شمع بند میں گیتا یلا گھوسلا مستفیٰ جانے لا سلام شمعی بند میں گیتا سلام ہم ہری کے آگے کرو ہمری کرو ہم کرو ہمارا گوش صفا پا رحمت لا گوشن ہز میں بیان تیلا گوشرام واشی آمام بوا تو آوا شوق ہاشی آوا تو بابر میلہ پوسل کپا جانی رات کاش مش میلا مت ان شوق پہلا اوسلا بجتی تیزی مئی مئی کچھ تھی کہا بچتی تھی تی مئی کہیں بھال سارا مستقبا جانے شیلا اللہ مستق جانے شیلا گوسلا مستقا جانے رام شیلا شملی برسی میहिता پیدا ہے اللہم صلی محمد المعذب الجود اللہGetT... والکرم و آله و بارک و صلیم صلاه و سلاما علیک یا سیدی الله صلی اللہ, اللہ علیہ وسلم ربنا اعطنا فی الدنیا حسنتا, حسنتا و فی الاخره حسنتا و قنا عذاب کریم آج کی حاضری کو اپنی بارگہ میں قبول و منظور کرنا اے اللہ کبار کا وطالعہ نماز کا شوق ہمارے دل میں پیدا کرنا عبادتوں کا شوق ہمارے دل میں پیدا کرنا ہماری نمازوں میں خوشو و خزو کو پیدا کرنا نمازوں میں وضو میں غسل میں شیطانی وسوسوں سے بچا اے اللہ کبار و وطالعہ اپنے بزرگوں کے نقوش قدم پہ چلنے کی ہمیں توفیق عطا فرم مولان کریم ہم سارے سمی مسلمانوں کو پکا نمازی بنی مولائے کریم ہمارے گھر والوں کو پکا نمازی بنا اے اللہ تبارک کا تعالی دنیا اور آفرت میں ہمیں عزت عطا کرنا زلت و رسوائی سے بچا لے تباہی و بربادی سے بچا لے سارے سنی مسلمانوں کی جان و مال کی حفاظت فرما ہمارے بیوی بچوں کی حفاظت فرما ہماری ماؤں بہنوں کی عزت و آبرو کی حفاظت فرما ہمارے کاروبار کی حفاظت فرما ہماری تجارت کی حفاظت فرما کاروبار میں جو مال و رقم لگی سب کی حفاظت فرما سلیہ و, و, و نبی جنا وولانا محمد الماذن الشودي والكرامي والجي وبارك وسلم صلاه وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم سبحان ربي رب العزه عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه